گرسل منی نوہی معت ولا و نلحی جہن وس آ منت بلا سد کملہ ہو مولا نا وس کر سو نبل انمکت نل یا نو ال <سؤال> سلوت <سؤال> والسلام يا سیدی يا رسول اللہ و سلا یا سیدی یا حبیب اللہ دو سلا معلیکیا یا سیدی خاتم بین مکی نہ جنیا میریا پہلوں کیسٹا ہیں نہ وچ شریت کے خلاف گل اور نہ ہن دے خطاب وچ ہونی میں تے یہودیت دے خلاف بولنا حکومت دے خلاف بولنا سبحان اللہ کفر دے خلاف بولنا اے ساڈا اسلام دا کی ایمان دا بنیادی فرض سبحان کلما ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ لا علا الا اللہ بادش. پہلا بادش باد پہلا نفی بعد اثبات پہلا انکار بعد چ اقرار یہ لا الہ پہ دستہ ہے کہ مسلمان دا ایمان جڑا ہے نا اللہ تعالیٰ نہ وہ کفر دی مخالفت کر کے تو پھر بنن دا ہے یعنی اس دی پہلی ایٹ ساڑھے ایمان دی پہلی ایٹ دی کفر دی مخالفت, مخالفت لا الہ اللہ اللہ اکھر نار دا, دا مسلمان ہوئی نہیں سکتا جب تک لا الہ نہ آکھا اللہ اور کوفر برائی دی مخالفت جیڑی ساڈے ایمان دا بنیادی رکو اور پہلا فروے اس مخالفت نو جیڑا غلط سمجھے وہ خود کافر وہ مسلمان نہیں اور میرا جنہ خطاب ہونا ہے سابقا بھی اور چھتی بھی دن پہلا یا تی دن پہلا جنہیں بھی تھے یا سلاکھیں یا پورے ملک کے جنہیں خطابات ہوں دینے واللہ تعالیٰ دے فضل نار ایسے بنیادی فرض دے ارد گرد کم دینے کفر اور برائی دے مخالفت کفر اور برائی دی مخالفت یہود پسند نہیں حکومت پسند نہیں اور نو پسند نہیں یہودی دا زور اسی گلتے اور حکومت والوں دا زور اس گلتے کفر مخالفت نہ ہوسلمان مسلمان نہ رہے کافران دے خلاف غیرت نہ رکھے برائی دے خلاف غیرت نہ رکھے جدو کفر تے برائی دے خلاف غیرت نہیں ہونی اس دے اپنے گھر چڑ جان بائی جان یعنی ایک کنجر ٹولا دا تے انگریز دی حرام دی نسل دا انور اس گل کہ مسلمان دے ہر ایک مسلمان درد دے کفر بغیرتی تے ہر برائی وڑ جاوے تاکہ یہ سارے بیمان تے دلے تے بغیرت کافر ہو کے مر جاو جیوے ایس ہور بچے جہنم دا بھالانے نے ایمی ایسا بھی بڑ جائی بگل سمجھا رہی نہیں کر کے کےڈے ملک دا نظام جمہوری اور جمہوری نظام لا دین ہوں جمہوری نظام در مذہب کوئی دخل نہیں ہوں صرف اور صرف اکثریت دی خواہشات دیکھا جائے جمہوریت دے اندر مخلوق دا حکم مخلوق تے تمینیا <تصفح> <تصفح> دا حکم مخلوق تے تنہا اور اسلام دے اندر خالق دا حکم مخلوق تے سے ہوں جمہوری نظام میں صرف اکثریت ویخنی اکثریت دی جو خواہش ہوے یعنی اکثریت اسمبلی اسمبلی دے اکثر ارکان جو فیصلہ کر دیں جو قانون بنا دیں جو حکم چلا ملک دا قانون ہوں ملک دا او نظام ہوں قوم وہ تابے دار ہوں باقی دے عملے حکومت د دے اس دے پابند ہوتے اسمبلی دی اکثریت تے اسلام جڑا نا یہ جمہوری مذہب نہیں نہ شخصی مذہب ہے شخصی مذہب دے اندر فرونیت ہوں ان وہ بھی کفر جمہوریت جمہوری مذہب جڑا ہوئے وہ بھی لاہ دی نے اس دے اندر اکثریت دی خواہش ویکھنی ہے اکثر وڈیری کھے بوکتے پکتے پور اسلام نہ جمہوری ہے نہ شخصی اسلام خدا ہی مذہب جمہوری دا مقصد ہے زیادہ دا من پسند سے زیادہ دے پیچھے چلن والا مذہب ہوے شخصی دا مذہب ہے ہک دے چلے اسلام کسے دے نہیں چلتا نہ دے نہ خدا دا بنایا ہے ہر کسی پیچھے چلنا پینا کہ نے بئیمانے ہندو دا بنسی کی اسلام اسلام جمہوری کر دے پھر میں ایسے گل دے ہوتے ہوں تج ساری تکریر سے مسئلے سے سنا چڑنا اللہ تعالی دے فضل لا آ, میرا موضوع تو ہونی ہور انہوں بن گیا ہاں تاکہ میری شکایت پہنچ جاوے اور ای لکھ لین کہ دہشت گرد مولوی ہے فسادی کہفر کہاڑے مارنے کوئی کام کرتا ہی نہیں میں صرف یہ کرنی اور میں حکومت hmm! شامل ہونے اکھنا آخنا کہ تصا کلمہ دوبارہ پڑھو اپنا نکل کے پڑھو نہیں تو مان نہیں اور جس طرح حکومت والے تے بیٹھے ہوجبور ہاں پچھو آرڈر دو ممبر رسول بیٹھے ہونے حکمت مجبور ہونے فرق صرف یہ بش کا حکم ہوں ساڈ تلا رسول حکم ہونا نوکری لوگوں اپنے کپڑے لا کے میڈیکل جنوب آدھے ٹارچ بیٹری مرا کے ڈھوئی وکھا کے جڑا کام چوڑے نہیں کرنا وہ نہ کرنا ہوں دا. چوڑا جہا کام نہ کرے گا اپنی ڈھوئی وکھاو <سؤال> <کیسن؟ سؤال> یا صاف کرنا آخو اپنی ستھڑ لا کے وقا میں کسمیا پیانا جی نالیاف کرا چوڑا کام کر <سؤال> جائے تو موڑا خے. لیکن جے زمیری اج ملی ہو ہوگی کہ چار دے پچھے اپنی لک دی لا کے اگا پچھا وکھا ایمان نار دسو سگیو ان کی شرم کی غیرت کی ماں بہن دا درد کی ملک دا درد کی قوم دا اس بندے دے اندر قسم خدا دی زمیر دا کوئی قطرا باقی نہیں رہ سکتا جہنی شرم گاہ چار پیسے دچھے غیرانکا پر یہ ساری بد قسمتی لوکان دے لونڈے ساڈے سردار کس میرا جی جی امریکہ برطانیہ چوڑے کنجر دے اگے سر تھٹ کے کلو لمبی جان سا سک جان تھک جائے ادروں دلے ساڈے سردار نا ہوں کریے کی کدھر جائی حکومت ہوں سی ہاکم ہوں سن وہ بیرونے ملک باہر ملکوں واسطے شیر ہوندے سن اپنی قوم دے وہ ہمیشہ خادم تے نوکر بن کے سید القوم خادم محمد نبی پاک نے فرمایا قوم دا سردار قوم دا خدمت گزار ہوں فتوہت کرتے سن بیرون ممالک اور اے اے جن پہلوانی ہے جنہ زور اے نا دا صرف عوام واسطے کھلوتا ہے باہر جتیاں کھانی ہے پوری فوج ایمان دسو کاندھی ہے جتیاں رن پیش کر دینے اپنی انگریز اگریز ان رن لے جان جو مرضی کر جان اتنے آ جانے میزبان ہوں وہ مہمان ہوں نے کلبا چاہیے رنگ مشترکہ ہوں کیونکہ جمہوری ہے جمہوری مطلب جمہوری نظام جہاں نا وہ اتحاد ہوں ہاں جی اتحاد ہوں انہوں پھر ہر شا مشترکہ ہو جاتی ہاں ان بھی مشترکہ ہوں کلب افسر ویک کرو کس حال کس حال ہاں جی میں پوری تفصیل کے ہے اور سامنے لکھیں د پہ جی کیونکہ یہی گلا لا لیا گلا یہ گستاخ ہیں نا اپ لیا پی گیا नबी पाक सरकार लख नबी सवा लख नबी लंगूर का पुत्र आख पढ़ावन पूरे मुल्क दे अंदर यह तालीम होवे इन हक पहुंच दे ए लंगूर की नसल जीडी ना यह जड़ी लंगूर के पुत्र मैं इन लंगूर के पुत्रां का मुकाला दसना ویکو دی تعلیم یہ اپنے پیو نہ رب رسول کا بننا خدا ہاں قسم خدا دی کر کے آنا میرے ہاتھ انگلش میڈیم کتاب انہ حکومت والیا گوبر منٹ بش دی حرام دی نسل نے نو چلایا ہوا پورے ملک اس دہلے سفر حضرت آدم علیہ السلام اور پہلے انسان لنگور دی شکل جب بنا کے وقایا گیا ہے اور سائنسدانوں دا نظریہ یہ پڑھایا جا رہا ہے شعور دے طور کہ اے شعور کہ سارے نبی اور سارے انسان لنگور دی لنگوری نسلو اجرا لکھنا پیا میں لکھنے والے پچھاڑ جاؤ ماں لکھن والے آنا جی اپنے پیو دے تہ بھی لکھ لو ضرور لکھو تاکہ تی تنخواہ جیڑی ہے نا تو بچ میں پوچھنا جھ نبی تے دے اپنے پیو سے لنگور دی نسل پڑھائے جان تے لنگور پڑھائے جان ایماندار دسو سو لکھ نبی دی ایڈی وی بےزتی <سطلاق> لک دے اندر تعلیم میں کنر کے پتہ پچھنا او کسے دلی نسل د کھا جمے جا کس کی بے نا جائے میں حق کی گل کر مسٹر دا کا نام چلاوا تو خسرے پیو کا گسا لگ جاتا تسا آخو حکومت والے آکھو ادو ہوں اکھ ہاں اسا یہودی اہو پوتر میں اسا, اسا, اسا, اسا اردے خلاف نہیں بولا گے بڑا مش ڈنڈا کدھر در گیا بڑا مش ڈنڈا کدھر گیا ہے جب لکھ لے تو آدھا کم رب رسول سوا لکھ نبیا بھی توہی بی لگور کا پت رکھنا کماونا اور سارا کم وے کہ اسا تو تے لانتی قانون تے بھی ٹھوکر مارنے آنے لے کے تے تک اخ لانگ سور کا پوترا پوترا نسل آپ کٹوت نسل کا میں نہیں سوچ کے اندھا اندھا کہ میں گھر پیشان جانے کوئی پتہ نہیں ہے جان کیسے نکل جاندی لیکن میرا ایمان ہے میں صرف اپنی جاننا اور پیارے سواستہ کرنا کہ انو اللہ رسول تنامتوار میں بس میں اور انو کی کی کرنا ہوں صرف بولا اس جاننو او دلے ملا کھیر کھا مانے لے تدہ اور سنے انے لنگ روٹی تروٹی اور ماں سید لنگور دا پتر پڑھایا جا رہا ہے. لا اور ماں ماما کے روٹی کھان یہ چنگا میں کسم صاحب بھی کر کے آنا جب قدرت میری جان ہے چکلے کھول لین چکلے فروغی چکلے دا کنجر پھر بھی بےغیرت کنجر پہ ہے پر اپنے آپ سمجھے گا کہ میرا نبی نبیا کا سردار ہے تو بابے آدم اللہ دے نبی میں غیر مقلر شیا سارا پوچھنا وا مردودو کہ لڑ جی شی میرے محبت میں اس کمینے کتابیں جہاں سکول امام حسین تو مولا علی لنگور کا پوتر پڑایا پہ میں بندی نچھنا وہ محمد پاک رسول سے من سوا لکھ نو نبی رسول سے منالم پیا ظلم پیا چوتھی اردو یہ ہوئی دسویں بہ جی ہوئی در اللہ دے پڑھائے جان بچے ایک میرے کو لانتی مفتی آ بیٹھا ہے میں انہوں آخ خدا دے بچے لکھے کھڑے آ سبق مینو آؤ زبلا باللہ من باللہ غالک نوزو بلا ہے من خنزیر مینو خدا جدا مخلوق ہو سکتی ہے کیا انگریز بچے نہیں بن سکتے میں قسم خدا ہی کر کے آنا مفتی اپنے آپ اور علاقہ علاقوں مفتی من ہے دسو کی بچیا کی پیا اس قوم کا کی بچیا پہ اے جو سان آخر پرچا کر دیں گے تو بولنا کر دیں گے میں ساڈا بچایا کی جی برچے تو او ظالمو اس ساری قوم چیلیں سٹ دیں ساری قوم اندر کر دے ساری قوما مار دن دے جروے پہ اپنے ایمان بچا کے اللہ کی ہمیشہ والی دودھ تو بچ جانے تو سافر جی لانتی اور سانو تو نہ بےمان برباد کرتے لیکن میں ایمان نالنا ہوں لانتی ترین مفتی حکومت دال ہے حکومت جمہوریت مخلوق بچے دا کوئی فرق نہیں معلوم رہا وہ خنویر خنویر مخلوق کے اولاد کے نہیں اللہ تعالی کی اولاد آخر چفر میری گل سمجھ آ رہی نہیں میں دل دی اگ کھنی ہے جمہوری نظام جس مذہب خدا رسول اسمبلی دے اکثر کتے بلے جڑے جی بیٹھے ہوں انہوں دے پیچھے تو انہوں دے, دے ووٹاں دا پابند ہوتا ہے جدر دے ووٹ چوکھے ہو جان اوہی مذہب اوہی وہی دینے اوہی خدا رسول دا جو بھاوے کفر جو مرضی میں مثال دنڈے دے ملک دی اسمبلی جی سنگے ہاں جی اپنے آپنے سید سکھ والے لیکن وہ سر سد ہونے ان پیپل پارٹی دے مجرم لیگ دے فلانے ہر طرح دلیس موجود ہیں کا قانون جو بناونا حکومت نے وہاں صرف اکثریت ویسبلی کے زیادہ ممبران کیا کہتے ہیں زیادہ ممبران آخری ماں بہن کا یہ حق بنتا ہے کہ, کہ جردی سمے جے دے نال مردی جے, جے سولہ سال دیئے کوئی جرم نہیں تھڈو جے 16 سال تو اتے دیئے ساڑی بہین تے ماں اوپے آکھ دے نو اپنی ماں بہین دے بارے جے 16 سال تو اتے دیئے تو اندے نال زنا کرناڑے دے صرف سزا کیے پانچ سال کم از کم اور زیادہ سے زیادہ پچیس سال قرآن بدلیا حدیث نو بدلیا نو ندلیا جو مرضی کرتا اور اگر توجہ انٹلیجنس نے انٹینجنس یعنی جنسی انٹیلی انٹین انتہے درخواست دیارے حکومت دے خلاف بول دین بند کرو چشتی نو یہ آخو لکھ کے دیکھ ایسا نہیں بولنا حکومت دے خلاف میں کیا بھائی گل یہ تو مطالبہ سڈے تو یہ کر سکتے ہو شریعت خلاف نبول ایک دنیا کے کسی بھی قانون چ نہیں کہ حکومت کے خلاف بولنا جرم ہوگا بغاوت یہ لڑ درج بھارنا قتل وغارت کرنی،, کرنی توڑ پھوڑ کرنی یہ بغاوت, بغاوت ہے。حق, حق بولنا, بولنا پاکستان کی پوری دنیا دا بھی بادشاہ ہوئے اس دے خلاف بولنا توڑنا یہ دنیا دی کائنات دی بولنا بولنا بولنا کوئی حکومت بغاوت شمار نہیں کر سکتی ہے ہر شہری دا حق اے چوہے میرا کی نے پتہ نہیں حکومت دے اندر کوئی چوڑے کا پوترے کوئی کنجری کا پوترے کو کہڑا ایمان ہوئے تو نمبر پی ایمان, ایمان او جناب اس بندے جی کرتے سوالی کرنا توپی میری ماں تھی کنجری چکل سبھا ماں سکول گیا میرے نمبر واہ سن میں ادھر لگ گیا روزی اصطا ویچ بھلا بلا اتنے کچھ ویکھنا بھی پکڑنے او یہودی دا گندی نالی, اے قانون اے گندی نالی. کیونکہ اللہ رسول دا قانون پاک ہوں پاک بندے ہوں یہ قانون ہے گندی نالی سجڑا کپڑا پلی تو ہو جائے گندی نالی نال جو تون لگ پو تو کدو پاک ہونا मुआशरा पलीत पलीत कानून कदों पाक होना है पलीत पाक होता है सजड़ो हाथ जो मारना हो गंद गंदी नाली उथे झूड़ा ही चाहिए कानून ही जिमें लानती हाथ मार वाला भी پکی دیگ پکی ہو سور دی سور دی کی دگ ونڈا مسلمان کیوں چوڑے چاہی چاہیے جڑا ڈوئی ماری رکھے قانون ہوگی اسلام کا نیچری بہابی شیعہ ہر طرح کا آ سکتا ہے کیوں ہے جو نام مرا سور کی دے ہر کسے نو بہن دا موقع مل جاؤ آؤ مارو منہ گل لکھی چن سواد آے نو بولن والے مزہ آئی لکھ دیا پہ کوئی کاغذ میں وزن محسوس ہوے کوئی گل پہ فرماندے نے بے غیرت بےغیرتوں کتا چنگا ہوں کیوں فرماندے نے میں آج شر کرنا کتا پال کے دیکھو راکھی चोर गैर बंदा खोती हाथ लावे जे कुत्ता उठ के ना पवे ना तट बंद जमींदार बैठे हो इनी गलत समझते हो कि नहीं समझे कई इतने बैठे होते पालन आए میں ایمان پھر گواہی دیا حق کتا لان دگ اپنی مانو, اپنی بہن او چار دن کے ٹکر پچھاانی کھڑا ہے ایک کنجر خون بھی نہیں پچھاڑا کو سمجھ آئی نہیں ماں گل کی کوئی توڑ کے بکھاوے کو مائی دلال توڑے یار غلط گل کی تم بزرگ فرماندے نے غیرت دی یاری अपनी फौज अपनी हुकूमत अपनी असंबली पालन की बजाय और कुत्ते पाल लेंगे तलो खोती लड़ते खोती भी लड़ पे तेरी इज्जत कुत्ते नहीं थी लड़ना पर कानून होना चाहिए मां भैन जर लामी जो साजी जा पी तो क्यों कोई हाथ रहा <laughs> <laughs> کسے پوچھے سی دلیا تو دلیہ گرسہ بھی کبھی لگا سو گل کسے پوچھے دلیا کدی گا بھی آخیا بڑا آسے جب کو غیرت کی گل کرسم خدا بھی کر کے آنا سارے حکومت دلے جو آ گل کرنے دھی بہن کے بھی بچا بھی تل جی تقریر کی دی پی ہے شہز کاغذ لکھن والے پتہ لگے اسمبلی دی اکثریت ایک پاسے ہو کھلوتی سارا جماعت تنظیم والے ہاں اسمبلی دی اکثریت ہوں جناحرام حال بولو قرآن مطابق یا خلاف ہے کفر ہے یا نہیں اکثریت ایک پاسے ہو کھلوتی اکسریت نے کہا ایک قانون اکثریت دی وجہ نال قانون بن گیا اور جائز ہو گیا اور انہوں لانتی کہ یہ قرآن کے مطابق ہے یعنی قرآن ایسا ہی ہے قرآن نکاح اور آر کے بچے اپنی ماں میں اپنی بچا حکومت پتر اپنی واسطے قانون نہ بناؤ تاری ہر سال سے ستی ہو جتنے مرضی دلیا شرم کرو تو نہ شرم کریے اچھا پہن ساری تو میں نہ خنزیر ملونڈیاں تو پوچھنا جڑے خنزیر آدھے اسلام جمہوری مذہب ہے وہ بغیر تو جمہوری دا مطلب ہے اکثریت پچھے چلنے والا اسلام ہوئے ہوئے ہوئے وہ اسلام تو سی کے اکبر سوا لاک صاحب اپنے پچھے چلایا وہ خدا اصول کر رہا ہے پیچھے چلے خالق اللہ خالق بولو رسول حضور کریم نبی کریم رسول نے جسا ایسا اصول اسمبلی رسول ہے خالق رب مخلوق رب دے چلنا یا رب مخلوق دے پیچھے چلنا امتی, امتی صدیق اکبر ورگا ہوگا پابند رسول دے پچھے چلن کا سنو میں ایک گل کر کے حدیث رسول اللہ دی اور اس گلے او او او پکی ٹھی مور ایسی لگا دیا دیان دیان اے اے اے دا اے کوئی ملا مفتی اس گل چیلنج نہ کر سکے نبی پاک سرکار دا وشال مبارک ہے وشال مبارک تو بعد انسار مہاجرین صحابہ ثقيفہ بنو ساعدہ دے تحت یعنی چھپری بنو ساعد قبیلے دی اس چھپری دے تحت تے جمع ہوئے انصار وی تے مہاجرین وی ہن دوویں صحابہ جمع ہو کے مہاجرین فرماندن خلیفہ ساڈے بچو ہووے انصار فرماندن خلیفہ ساڈے وچوں ہووے انہاں دو مدہ ہو گیا اختلاف کہ خلیفہ کیڑا قبیلے دے وچوں ہونا ہے دا اندرے ساڈے بچو او اندرے ساڈے وچوں حضرت صدیق اکبر اٹھے فرمایا نبی پاک نے فرمایا الائمہ من قریش خلیفے ہمیشہ کردی فرمان دے دو صحابہ سنن سارے اختلاف مٹا کے انسار زیادہ پر وہ پیچھے چلنا یہ پیچھے تھوڑا چلا گئی نا کوئی نہ ساری اکثریت دے عمارت نگری ساری عمارت ڈھا کے رکھ دیتی اور ہر کسی پابند ہونا پیا کہ بس انسار نے اس بعد ساری زندگی جن خلیفے بدل دے انسار نے کدی یہ نہیں آخیا وہ یار کوئی سانو بھی تے کچھ کچھ اس موقع اسان آن اے نبی پاک دے مدد کرنا والے اسلام اسلام امداد ہوں تصا ایسو مہاجرین مکہ چھوڑ کے سارے دے دو دو حصے کر کے کے قربانیاں دیتی ہلے بھی بن دے خلیفا نہیں بن دینے لیکن کر کے ہمیشہ مت رسول دس داخت تے۔ امت مسلمان یہاں کا نورانی یہاں کا نیاری یہاں کا فلانا دا فلانا جیوے کالمی فلانا کوئی ہے اس امت رسول کوئی ہے نی اصی گل کر قرآن دی نورانی کی گ کرتا کوئی نیازی کرتا کوئی کازمی کرتا کوئی فلانے کی سمجھ نہیں لگتی ہے نورانی مارو میری گل گل ہودی کے تاج دھار دی جتنے نبی نہیں بول سکتے پتا نہیں ہو سکتی میرے مدینے دے تاجدار تو نہیں ہو سکتی پاک <متحد> سرکار حدیش پابند نورانی ووٹ سے پابند ہوے یہ اج ووٹ کا مقابلہ ہے کہ ووٹ چوکے اسمبلیت ہو گئے بنا جمہوریت نی سلانتی کیونکہ منی جمہوریت جمہوریت اکثریت اکثریت آخر ملہ موتر بھی جاگا بیٹھے اور اللہ چشتی مسلمان نے جمہوریت گلا پاڑی ہے اصل فتوا دوں گے یہ قانون بڑا مارے ہمائ چلا قانون سمجھ والے سارے تارے اسلام تو خارج کیا مرتب گلے بھی مرتب بھی اکثریت نہیں رکھنی جا مستفا دین کے نال ٹکرا جائے گا بہویں اکثریت ہونیا کے بندے ہو پھر ہو کے جہان ملتے جان گے ہر مسلمان نوی مسلمان کا پابند ہونا ضروری ہے پر مکولی سکولی من فقیر دے ٹوٹنا آخا یہ کافر کر آخ کدھر گئے نا لکھنے والے وہ اپنے اترے پیو نو آخ انگرے نا بڑی محنت کر کے تو ہر گھر چ دلے بناون واسطے اپنے ٹی وی تے کی کی گھلے نی عمرے تیرے پروفیسر تے تیرے ماسٹر تے تیریاں بلائیں تے اینا کچھ تے حکومتاں تے فوجاں تے سارے جس گل تے زور لایا تے گھرے ایٹ ٹی وی چکلے تے برائی پہنچی او مرو بابا جا بج اللہ رسول نے فضل و کرم ایک مولوی بیان مہنگے سودے ٹوٹ میرے مستفا دی امت مڑدین والے پاس آ نہیں رہی ہاں تمجو نال بولو سبحان اللہ ساڈا کلندر اقبال فرمانتا ہوا ہے گو تم دو تیز لے کر گوتم دو تیز لے کر چراغ اپنا جلا رہا ہے ہوا ہے دو تم دو چراغ اپنا جلا رہا ہے وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خوش روانہ سمجھ آئی نہیں بولو سبحان اللہ کفر دی ہوا ظلم جرم دی ہوا ہا فتنیا دی ہوا بڑی تیز ہے مگر جہا مرد درویش ہے نا جنہوں اللہ تعالی نے اسلامی حکومت دے گور سمجھائے نا. انداز خوش روانہ اسلامی حکومت دے انداز جنو رب دتے نے نا ایسی تند تیز ہوا وچ بیٹھ کے بھی اپنا چراغ جلائی جائے جلدا پیائی چراغ چراغ مستفی جلدا ہک پاس ابو لہبی چار پاسے محمدی چراغ چنگاریاں چر ٹکراندیاں دیا ہیں لیکن اللہ د فضل نال چنگاری بجھتی اگ نہیں بجھ دی توجہ نہیں فرمائی نے چنگاری دا کم یہ نکلی تے بجھ گئی ابو تے اے بش ہیں جمہوری حکومت اے جناب انگریزی شتان یہ سارے ہیں انگریزی چنگاریاں رکھ والے چنگاریاں یہ اتار جانا بجھ جانا جڑی اگ بلدی رانی ہے نا اے میرے نبی سونے کی ہے یہ ہمیشہ بلدی راسی ہاں جو سبحان اللہ سنو میں مسٹر جنا بارے گل کر لگا کیونکہ ملک جمہوری اور جمہوری ملک لامہ ہے وہ لامہ سی لامدہ ملک اس واسطے نے دتا ہے ج تو تا اصا ترے ملک نظام تھا تین ہر میں گل ایک کر دیوبندی شیع غیر مقل یعنی وہابی یہ دونوں بابی بریلو ہندو تھے ملک چین سکھ بھی سارے بردائی بھی ہیں نہیں بول میں بولو میں سوال کرنا دسو مسٹر جناح جنوب قائد آر جنا سارشترکا پیو کیوں بنایا ہندو بھی وہ آدھ بابا قوم جہے ہندو اس پاکستان وستے جیسے سندھ والے پاس تو ہندو بہت بیٹھے سکھ بھی بستے مرغائی بھی مریلوی میں پوچھنا یہ سارے یہاں کے مذہب وکرے پیو ایک پیوں ہندو کا پیو دیو بندی کا پیو کچھ وہ میں اکتی اکتی چھبی دن پہلو جی تقریب کر گیا نا وہ جرم کا لیکن ہوں ہوگی میں بھابی آدھے ولیے ساڈا شیا آدھے ولیے ساڈا بریلوی آدھے ولیے ساڈا وہ آتے پیو ہے ساڈا یہ آدھے سا بھی پیو ہے آدھے سا بھی پیو ہے آدھا بھی پیو ہے ان کی بہن آ ہاں شی جی, شا آئشا پاک ماں مننا گوارا نہیں کرتا اما عائشہ ایب کہڑا ہے فاطمہ جنا کے اندر خوبی کہ میری تقریر دو بندی بھی سنگا شیا لا لا بھی ہے اور سنو قسم و ذات دی کر کے جی قبضہ قدرت میری جان ہے دوبندی یہ بھاوے سنن گے سن کے کدی پرچے دے درخواست حکومت نی دین گے چشتی دے خلاف بعد مذہب جننے ہیں جے کوئی درخواست دے برا لر برائے لر مر آ بڑا وا مجرم میں دیوبندی آدھے نے یار بھاویں ٹھیک ہے سانوں بھی رگڑتا گل صحیح کرنا ایتھے ایتھے ہو سکتا پتہ نہیں کنے دیوبندی بیٹھے ہو ایمان دسوا میں دس سال ہو گئے پنڈی سٹا لاہور کوٹ پر کوئی کسے میرے خلاف پرچا نہیں کرایا درخواست نہیں دیکھی میں کسمیا پی جی جا اسی گل پچھو حکومت پریشان ہوتی وہ آتے نے اندر مد کیوں نہیں بندا کوئی قسم خدا نہیں کر کے کوئی گل نہیں ہک بی کا اثر ہے نہ چیز جانبداری نکلتا کسی کا لحاظ نہیں رکھدا سوائے شریت نبی ہے ہاں جی جڑے این تو اکابر بنے ہوئے مش بنے ہوئے میں جدو شریعت دی ڈانگ چکنا نہ نہیں یا میرے سید علی تاجدار گولڑا اور کامل گل صرف سجڑو سا خلندر اقبال فرماندہ کوئی سے ٹوٹا کوئی بد گمان سے کوئی کارو سے کوئی بدل گمان سے کہ امیر میں نہیں خوب سمجھ آئی دے مطلب سمجھا کے پھر دوران اقبال فرمایا کوئی اسلام چھٹ گئے مذہب چھٹ گئے بئیمان ہوتے گئے نت نمے فرقے بنتے گئے نوں کی کوئی کار و سے ٹوٹا ہوں ایڈو یار یہ سننی نے آ جانا اے مسلم نے کوئی زند بنیا کوئی نیچری بنیا کوئی کچھ بنیا کچھ بنیا, کش بنیا. کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگما حرم سے کوئی دین تو بدگمان ہوا بیٹھا امی کارواں نہیں دل نواز بر دل نواز نہیں وہ گال ہی ای کرتے جی دل چیر وگو بجے جب گال ہی سر دتوں تروے تے اندر اترے نہ ہوں ویک میںسم خدا کی کر کے آنا مشترکہ سوال سارے پکڑنا کوئی مائی دلال میرا جب دے دے بڈاک بڈاک کے ساتھ دو میرا دو میرا لاشا کتنا میں بندیاں دے پیشوا کسم نانوتوی فلاں فلاں انہوں بریلوی شی لی من نہیں دے پیشوا مثلاً بریلویاں امام احمد رضا آلہ حدرت گولڈوی دو بندی نو ولی من لا والے سیا سیاپا خو خرابا کی رٹ ہوں کت کاف کافریا کت کت کا رٹ ایڈے ہلکے ہوئے پھر دن کے تھڈو لٹرین چ لکھین یعنی انہوں ٹٹی اس ویل بھول جاتی خیال جیڑا مصروف کرنا سی او دیر گاند کر دھنڈا لے پاس ہے او خیال صدہ شیعہ لگا جانتا ہے او تھے اندر کافر کافر کافر کافر کافر شیعہ کافر حالانکہ شریعت دے اندر اینا حرفان دی تازیم انہوں خدا رسول تازیم دین بھول جانو اے ہوئی اللہ کافر قرآن نے چیئے جی آیا کہ نہیں آیا لفظ بندہ لا قرآن ہرف جڑ دفظ بن لفظ بنے لفظ رے کلام بنے سب کچھ لکھ دل شیع والے انفر وہ آدھے نے انہوں مارنا فرد وہ آدھے ایمانس میں سوال کرنا یہاں سارا مسٹر جناح کا مذہب دسو جی سپاہیوں منیا جی منی چنی یہ کیوں منیا گیا تو پھر انہاں ساریاں کیوں پی منیا جی او سنیے تو مسلمان ہیں تو مرزائیاں کیوں پی منیا جے او مسلمان ہیں تو ہندو کیوں پیو منیا سو دسو مذہب کی چلو بس میں جاسٹر جناب مذہب ثابت کر دے میں اپنی زبان ثابت کر بکھا دے سوال ہی جی مذہب شی تو جو بندی نزدیک شیع کافر نے تو پیو کیوں ہے بریلوی میں جڑے کسی گلتے مسجد وکری ہوگر وکرا ہوٹا بھی وکری پیو ایک کیوں ہو بلے بلے بلے بئی مسٹر جناب پتہ نہیں ہے سنگھی سی جیڑی سنگا گیا تو سارا مذہب بھولتا گئے دین بھولتا گئے خدا بھولتا گئے رسول بھولتا گئے فتوی بھولتے گئے انہیں ہے میرا پی آ لکھ والا بتا کدھر گیا یار کمال لکھنے والی گلا پہ لکھا کرنا پیاوا گلو پہ آ مردو دو کی لکھنا ساڈا جاپ دو كلاما دو للذُر ایمان کاترا ہوئے جامپور کپڑے تقریر تے آیا سون کے. اینج بننی پھرے. تو میرے تے ہاتھ رکھ کے کہن لگا حضرت میں صرف جناب دا خطاب سننا بس حقیقت بڑی گلانے آ, اور سارے بئیمان تھوڑے ہیں جڑے وہ گا غیرت رکھ دیں اور کفر نظام تے لانت پہنچ میں بولیا جتوئی جان دتوئی پار رضی اللہ مدف جتوئی تو گیا جگی آپ ڈوگرا تقریر کرائی بڑے او جناب ہیڈ ماسٹر پتہ نہیں کن ماسٹر کٹھے کیتے ہوئے سن میں تکریر کی پھر جس طرح میں بولنا سی اللہ او او کے فضل بولیا وہ ہیڈ ماسٹر آئی اسکول لگے بعد انہیں آخیا حضرت جی اصل لانت بھیجنے اس تعلیم تے تھی ہر گل حق سے سانو دسی جو سچا آخر جی سچ آ نہیں میں دس ماسٹر پیش کر سکوں جہے اسی ویلے ان اللہ کے فلر ایماندار اور جڑا میں مسٹر جنا تے تبصرہ کیا انہاں نے بھاگ کے ہوں میں پوچھنا یار مینو میرا مسئلہ حل کرو تاکہ میں اگے چلا میں جٹ جا بندہ سکول اللہ سے فضل لال نہ میں نہیں پڑھیا جی. تو میرے منہ چلان نکل آدیا ہاں جی میں چار جماعتاں جماعت گیا بھی سا چار اللہ تعالیٰ من بچا سی اس ہدایت دیتی چاہ سمجھ آ گئی توبہ کی تھی. ہوں بھی کوئی میرے کو کر کوئی چار چار ایم توبہ کر لو جی کل دی گل ہے کل کی گل ایک مفتی حضرت صاحب ہاں جی مولی نور اللہ بصیر پوری جان دلہ تعالیٰ مغفرت فرمائے او دے استاد اسل والے مولی نور محمد اس کا نام سے نور احمد جڑے مدر استاد دونوں کے ہک سن او کدرے میرے نالے ایک ملاقات پھر اس فیر، اٹھان دس سالوں تو بعد پھر وہ مول صاحب آیا وہ مولی جدو آیا نا پہلی ملاقات جدو ہوئی سی تو اس تعارف کرایا سا میرے بھی میرے نے سات لندن ہوں ایک پتر جڑا ہے نا او اسے انہیں آخیا لاہور بڑا ڈاکٹر ہے کل انہیں آخیا ہوں دمام دمام علاقے عرب شریف علاقے اتے کوئی واکٹر ہوں اندر گلا چھڑ پی میرے کو مڑ رہا نہ گیا میں آخیا حضرت جی میرا ایک سوال ہے تھی ناراض نہ ہو تو میں پوچھنا جی میں آ جی دو گلان ایک گل مسو ضرور یا پیو تال دےڈیا یا تس اپنے دین دے آپ بھی آخیا میں سکون لیں گے ہوں ضرور سکول پڑھایا ماں پیو تین دین پڑھایا دو ایک گل ضرور جی ہوں جب دے کی یا کیتا ہے تینوں دین چ پڑھایا یا تالما د کھیڈیا ظلم کیا اپنی اولاد قسم خدا دی دند مل گئے اگوں گل نہ آئے آخان کی فر پتا کی ہے آدھا وہ اصل جی جا رہا انداز نہیں اپنا میں یا حقلی حبیبا حق میرے یار نہیں چڈیبلہ حق چاہ کر کے جارے بھی آخ جانا آدھا انداز بھی برا ہے گل کیوں گل سچی کر بیٹھا جی گل گلاتے جب جی میں ہمیشہ سچی گل کو لگتی ہے پھر گل چھڑ پئی میں جی؟ فتوا دینا تو میں کتابوں پڑھیا کہ یورپی ممالک دے اندر رہائش آرام ہے اتوں ہجرت فر دے اتوں کے قوانین ایسے جنہ دی پابندی کرنی پندی اور پابندی کرن تسلیم کرنے والا بندہ کافر ہو جائے اوے رنا رن شادی کر دیا مرد مردہ شادی کر دیاں قانون ہے گھر دے اندر کسی بھی دھی بے پڑھنے والے کنجر دی بیٹھی ہے اگریز کالے سیافام یا سفید فام کالے گورے دے اگر او کیونکہ اوے اسکول دفتر ہر عورت نے جانا ضروری او وہ جانے اگوں ننگے کسی ن فس گئی وہ آ کے پیو بیٹھا ماں بی گھر انہ لیے جناح شروع کر دوک نہیں سکتے جرم آنگے دو سال اندر نال نالٹھے سن مولی صاحب پچھلے پاس ایک میا صاحب لاہور وہ لندن کے سارے ملک آئے وہ ایک ایک محلہ جان دجنسی سی بار بندے ڈلن والی وہ ہربنس پورے رہنے والے لاہور بیٹے سن ان آخیا جی گل تو ہی میں تو اتے رہ کے آیا یہ گل بالکل ایوے ہی ہے باقی اتنے وڑ جائے جا جا کالا ورجا گولا ورجا جن کی بین فڑ لے جن کی ماں پڑ لے جی دھی فڑ لے جی مرد ڈالے جی مرد ہوں مولی صاحب مرے وہ شاہ صاحب لیاقت صاحب جناب گردو اردو گردو جناب جی پیر بڑھیا وہ آ گیا ہاں جی وہ بیٹھا دیں گل سن دو ہوں مولی آ مینو تھی شاہ صاحب گل کرو میری جی جان چوڑی کول کی لاولہ نگ اس لندن جان بندہ کور تمے بڑمبے او کھا لے ہے تو چنگا لے سا میاں محمد بخش اپنے دیا اپنے بلانے پہ چل رہا اگلے فارم سے ہلف لیند دست خط کرا دے جی ہاں جی کوئی تبلیغ کے لیے جا رہا بلے یورپ جا رہے ہیں تو اتے من دست خط کرنے ہمارے نظام کے ساتھ متفق ہو جی جی جی متفق آئے آ جائیے گورے بھائی مورے گوری مناب جدو جہاز تو اتر اس اگوں کسی ننگے دی نگاہ پہ جائے تو ملے پسند تو آ کے کرو شادی کرو کیڈے کھلے دل والے مال بھی اتے سونا دل اوے دل کھلا ہونا بندہ رو مبلغ ہو کوئی رہا کوئی دجا کوئی تریجا مبلغ یورپ پروفیسر فلاں صاحب ابدو توا اچھر بھی اتنے گھر نے یونیورسٹی ہے نے رہا راندے گل سنو کوئی فکر نہیں بندہ جتھے روے صرف کھلا ہونا چاہیے دل تصا پتا نہیں کی سمجھی جانے ہونا جرضی رہے صرف کھلا ہونا چاہیے دل ہے میرے اور پروفیسر سید اصد بربردو اس آخ ہے حضرت عمر پاک نے جس فلاحی ریاست دا قیام فرمایا تھی جیڑی <mdad> فلاحی ریاست آپ قائم کی اس دی اگر جھلک نظر آور پہ ہاں صاحب جی جی وہ میرے راب حضرت عمر بھی لانتا او سن کے لانتی دلے قانون ایڈے لانتی نظام ام بنا سمجھ آئی نہیں آئی لیکن میں جمہوریت کی گل کر رہا تھا ادھر موڑ آ یہ پتا نہیں کڑے پاسے نکل گیا آ جا اس پاس بابا ہمدیا زندہ باد صاحبہ پوری توجہ تیری توجہ لال بولو اللہ پشت مشتر مشتر <سلام> ولی مشترکا کیوں بن گیا وہ آدھا ساڈا ولی وہ آدھا ساڈا ولی وہ آدھا ساڈا ولی کتاباں میرے کو پہنویا کی کتاب یہ آدھا ساب روس بخاری لکھی آد ملامت اللہ ستاں ولیاں دشان <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> آج وہ بندیاں نے لکھی ہے قائد اعظم مسلم لیگ داری کے پاکستان حنیف شاہد لکھی نشر یاد والے چھابی یہ اکھدا ہے سدا ولیاں دی شان دسی حکیم الامت اشرف تھانوی نے ان تربیت کیتی سی یعنی انہاں دا جڑا حکیم الامت ہے انہاں نے تربیت کیتی سی ہن میں پوچھنا وا سجنوں ان دے اندر کیڑی خوبیر سی یعنی تھی الا مذہب تھی جدو لا مذہب سی اندر مذہب جو نہیں سی ہندو آخیا تا پیو ہے کیوں تان بھی چنگا آنا بھابیا آخیا سڈا بھی پیو ہے کیوں سان بھی تو چنگا بریلویاں آخیا ساڈا بھی برلرا برلر آخیا تا پیو ہے کیوں تیرا جو مذہب کوئی نہیں مطلب ہے اپنی حکومت سیٹان بریلویا بھی لوگ مرزائی آخیا جرا مطلب کو نہیں تو کتریاں سکھا آخیا سا پیو لا مذہب سی سارے پیو من جذہ پیشوا منہ نہیں من گئے میں پیا توجہ نہیں وہ فرمائی یار جنہوں نے مذہب میرے پیر میرے لیے مذہب سی میرے پیر امام شاہ کا مذہب سی ہاں سنت سر پیچھے نماز نہیں ہوتی ہوں جب آخر آنا نے ایمان باقی مرفی ایمان تو اس بندے کو من اللہ بندہ گل پہنچے مڑ نو پہنچے دی جڑ پٹے ملک آزاد کرایا کزاد کرایا ہندو میں تری دیا دے غلام ہے ہی کدو سر نہیں فرمائی ہندو ساڈا غلام سر ہندستان ساری حکومت دے سن ہندو حکومت ساڈے تو کبھی نہیں ہوئی کون میں آس کنڈی تو آزاد کرایا انگریز آکھے اگریز کا بندے بیٹھے جو ایک بندہ ہاتھ کھڑا کرے پاس شیب ریلوی اگے بندی کوئی ہے ہاتھ کھڑا کرے کہ ہم ملک پاکستان میں انگریزوں سے آزاد ہیں ایک بندہ کھڑا کرے بس اچھا پیو بھی منیا بئی مان بھی ہوئے آزادی بھی ڈل نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ وسالے کون بڑے میں اس لیے بیٹھا کتی بیٹھا جل اسلام کو آم ریاست کبھی پلیٹوں میں نہیں ملتی چوک کے اگلے ہے نہ اسلام دی ریاست جائم ہوں نا اتے صلاح الدین جیسے مجاہد آ خون اڑتے ہیں توجہ نہیں ہو فرمائی فرما ایسی کوئی دنیا جڑا موڑ جہا بازار جاؤ اکبال اگوں کھلوتا کام سی نا کوئی شوبا چھ جتے نہیں افلا <تصفيق> <تصفيق> اقبال فرماندہ میں اسمان دے تھلے دنیا بڑی میں مینو کوئی انج دی تھان نہیں لبھی جڑی اسلام والے نو اسلامی حکومت آستے بغیر جنگ تو مل جائے اسمان دے تھلے نظر نہیں آئی توجہ توٹا نہ لینا پھر میں لے نہیں بیٹھا اقبال آتا میں دنیا پھریے آسمان آدھے تھلے مینو دنیا ایسی کوئی دنیا نہیں افلاق کے نیچے بے مار کا ہاتھ آئے جہاں تخت جمو کرے جمشید جم مخفف ہے جمشید دا کبا کباط تمشید دو گزرن مراد کنایا نے کہ بادشاہ تخت اسلام جنگ جی ملنے ہوں نا مسٹر ان دے اندر کیڑی خوبی ہے جہی حبیب خداج نہیں میری گل تو نہیں توجہ کی دسا! عرب دی حکومت رسول کریم صل اللہ علیہ وسلم جنہ دے رخ انور نوویخ کے کافر کلمہ پڑھن پڑھا میں پوچھنا انہوں جڑی حکومت ملی سی اور جڑی لئیے آپ سرکار قبضے فرم اونٹے حکومت بات نہیں تے ساری کائنات دیا آپ دیئے مظہری حکومت دی پہ گل کرنا اسلامی قانون کی خاطر ہو او, او! او! میں پوچھنا حبیب خدا حکومت عرب دی قائم کرن تے باسی جنگا لنن اللہ اکبار تے انگریز اسلام دی حکومت میں چوکتے دے گیا مستر! کیونکہ تیرا منہ بڑا سونا ہے ادو ہاتھ پھر سانو کوئی والا اور تو سخی بھی نہ دا سخی ہے اپنی بہن نر تھانے پھر مسٹر نہ کوئی شلب دی نہ تیری بھن کے منہ سر تشدی اس واسطے اب بڑے راضی ہوں آ لو میرا جواب دے دو او جھوٹ دیا دی آدی قوم کتنا جھوٹ ہچ رہے ہے ری تاریخانتی ملا پرو فیصلہ مسکر کر کے رکھ دی کی پوری دنیا بڑی سچی سونا جس کے اندر ماسا ملاوٹ نہیں ہونی کیوں جو میں لہٰذا کسی کس بھی نہیں ویکھنا اور کسی کسے میں اصل والی ویکھنا نہ مینو کسی خاص ہے منتی لالچ میں رکھا اور چلیا چلیا اپنے مولاف کے دربار پرچے بنانے سوکھے یہ تے بے تے بنا بنا کے جیل بھری کھڑے یہاں دے پرچے تو کون بچتا میں قسم خدا بھی کر کے آنا میں خود جیل چ اتے پجہتر فیصد بے گنا پہ کاتل بار زانی بار شرابی بار جہے خود کاتل زانی ہے شرابی ہے روزانہ دن گزرے یہاں سورا نے کدھر تک پرچا نہیں بنا میرے سارے برا پجہتر فیصد جیل چے گنا توننے پے نے جی میں چلا گیا بے گنا میں وہ دنیا بے گنا پ میںفا ہکڑے جا میں بخت والے گا بخت والے فیض تو کہڑا محروم ہے ڈبل سوار موٹر سائیکل بیٹھا ہے تلاشی لے لیے کوئی اصلا نہیں کوئی گل نہیں ہوں جان کا حق بنتا جلیا میں قانون بے گناہ اے وے کوئی اصلہ نہیں کوئی جرم نہیں کوئی گل نہیں کیوں دو کیوں بیٹھے جے بھائی ایک تیر پیو بیٹھے اپنا پوتلا بھی سواری لائی اسے حل کرنے سفر پہ پاؤنا تیسرا بھی پاؤنا ہے سواری پیو تھوڑا جب تیرے پیوں سے پویسے لڑ پوی پر ہوئے تو چوڑے دے پوت بندے سبق ہوا سارا انصاف کیئے حق پرچے کی رن کوئی چکے گا برادری کوئی کٹیچے گی کیوں آخ لانگ ادھر گئے لالت مجھے اس قانون نظام پاکستان پاکستان چلانت نہیں میری طرفوں کروڑ بار لانا ادھر رکھو چوری ہو گئی <تصفح> <شوی> <تصفح> <بکھو> چوری ہو گئی <تصفح> <وے> چوری کر کے پیر جہے پنڈ چ لبیا کٹو لما دا کوئی رے واستے کوئی حدود بھی ہے کوئی بس اصول بس بھی ہے جی دوسرا بندہ پچھوں بہ جائے تو دہشت گرد دوسرا جو ہے دوسرا دہشت گرد دوسرا ہے تو میں پچھنا میں پوچھنا یہاں کا پا دوسرا نہ ہو ہو ستا دہشت گردو میں <śmillik> ایک جمنا چاہیے تاکہ نہ نہ کوئی خطرہ پہ جی جناب کوئی سمجھ آئی دے کہ کوئی نہ آئی تسا ملان سنے نے سردار صاحب آؤ امش ملا امیش ملا माशा सार सर, सर, सर, बैठे ने सरदार साहब बैठे ने चौधरी साहब बैठे ने माशाला जंती रूह है दर सूर का सूर मुला तेरे प्यो वेखियान जन्नत जनती बन गया मैनू जो दीती सू वेल हाले नहीं बनिया او سنے نہیں مسلمان نہیں سنیا یہ جڑے تیرے ملا اٹھے پھر دینا یہ واجب القتل نے یہ واجب التعذیر نے یہ شریعت نبی قسم خدا دیشر پر امت لا لاوارس جو بنی ہے سیا اجڑیاں جھوکاں جھوکا دال چودھری جھوک جوک جڑ گئی اسلام دی مسلمان کی مسلمان اس واسطے ہون ہر کت نہ کھ کمینا اس قوم جو مرضی آخی جا کو کوئی فاروق کے آزم جا سوار سو تو چا حضرت فاروق آزم فرماتے ہیں امام سنت فتح اچ لکھے امام حضرت فاروق کے آزم فرما فرمایا ہوئے آکھو آخو میں نہ سنا تو مڑ میرے بھی خیر نہیں جی جی تسان نہ آخو تو مڑ تو خیر نہیں جی خیراسما میرے چھ نہیں خیر میرے رنگا پیڑا بندہ ہی نہیں جی میں سچی گل نہ سنا فرمایا توا رنگا برا بندہ ہی نہیں جی نا نا <Switzerland> ہاکم یہ ہاکم سن ادھی دنیا کا بادشاہ الٹا قوم دلیر کر رہا ہے جرت پہ دمانا ہے میرے اگے حق بول سچ جو نہیں آخا پہلی قوم ہو گندی قوم ہو میں نہ سنا تو میں گندا بادشاہ تو ایک ایسے گندی جڑے آخر نہیں دے تو فرمائی نے میں موڑا نہ قانون نے تنقید کر دیا میں دوسرا بندہ मोटरसाइकिल बैठा सी जाते हुए दो आदमी मार कर भाग गया तो मैं आना कार दे उते चार बंदे बैठे सणो उन्ह फायरिंग कीती दस बंदे सेच बंदा बैठा बम नॉल सी बस गई ریل بم بندہ بیٹھے بم لے کے بیٹھا سی ریل دیاں کئی بوگیاں اڈا دیا بازار پیا بازار بم رکھ گئے ہن قانون خالی موٹر سائیکل بنتا ہے وہ کسے انگریزی کتے اینا کتے بھی جنگے وہ میاں نئے قانون کہہو جا لانتی ہے, कहता जी बे मोटरसाइकिल डबल तो ना होबल कारण बसा रोजाना रेला भरीचण जहाज वे जर्नल जहाज लिहाजा कानून तेज बनना चाहिए सी ना डबल सवार मोटरसाइकिल हो डबल कार च होबल बस चे ना डबल जहाज से हो बड़े शौर रखते मैं बेशौरा जट ज देसी मोलवी सवाल की बैठा इना आखो अपने प्यो कट्ठे करो अंग्रेज त अंग्रेज दी मसा लो तो मैं जवाब पर क्यों इना बनाया है सुनो कार आए हों चौखे पैसों आए मोटरसाइकिल दरम्याने बचारे छोटे मोटे खोती चावे मोटरसाइकिल खोती किन्नेकती है दस हजार दस हजार की दी। दा... दादार। दासरा... दादार थी। दादार थी खोती विक्चा पा तो दस हजार की मोटरसाइकिल चलो चलो میرا من نوی نا سہی درمیانی نہ سہی این تے ہوتی ہے جی دی دو بندے چک لینی ہے جناب جی موٹر سائیکل ہوں وہ پتا ہے تگڑے دے پچھے اندر نونا ہونے ن تھوڑی تو موٹر سائیکل چکھے सारे बराती इलाके अंदर कार मोटरसाइकिल किन्ने लुटना इना कुना कौम बेजत रखना उन्होंने वेखिया ज्यादा यहो ने पैसे इधरों ही लगे कोई मरे ना मरे साढ़े पांच खरे हार मोटरसाइकिल मरने थोड़े ने کوئی مرے نہ مرے ساڈے نواں قانون بن گیا سر دے اوپر ٹوپ ہووے او قلبوط گرمیاں اوڑ سردیاں اوڑ پلاسٹک وچ فوم دوائی خدا دی او جڑی قوم اندی ہے ہم ٹوپی نہیں پہنتے پاک نہیں رکھتے کیوں بھئی گرمی ہوتی ہے پاخ خراب ہوتی ہے کیا میرے نبی سنت پسند نہیں کی میں سردیاں گرمیاں وہ ٹوپ چڑھاواں گا جیڑا کھوتے نو جاوے پریشان ہو کے کیڑی بلا چڑھ گیا اگوں کی رکھا قوم جو بدھو ہے بچاری کوئی ہونا ہے نا قوم نے کہا قوم دیکھے نا جی یہ سرکے سر کے حفاظت ہے سڈے لاہور موٹر سائیکل بندہ جا رہے تھے چنگی امر سدھو کسور روڈ اگوں ٹرالی پٹھے والی جا رہی پٹھے جانے کھا پٹھے پٹھیا والی ٹرالی جا رہی انہوں وہ پچھو دسی نہیں انہیں سیدا موٹر سائیکل دلال جو کیا وجہ سر جا کے اسلمٹ دو ٹوٹے ہوئے پھر سر دو ٹوٹے ہوئے کیوں جو ہوسٹک اچھا ایسیڈنٹ ہوتے دن. سینے سے بجتی ہے جوٹر سائیکل جا رہے اگوں صرف وہ بمب جڑا ہوں نا دیا ٹانگے والا ٹانگے کا ہوتا بم کی نہیں یار بم نہیں ہوتا وہ اتوں لے پھر ہوں سر بچتا ہے سینہ کیوں نہیں بچتا جی ادھر ہیلمٹ اتوں تک ہیلمٹ ہوے پھر لتان بھی ٹھیک کوئی نہٹ ہوں توڑ ہیل ہو گئے حضرت صاحبہ بڑی دور کار پہنچ گئی قسم خدا بھی کر کے نہل م سکول پا کے ساٹی اکل کھو لی سمیر مار کاغذریا سوکھی چشتی دی گل کا جب دینا صدر تو پٹو صدر تو صدر تو پٹ کے تھلے تک کون قسم خدا کر کے آنا چیز بہ کے انہوں دے جج پروفیسر بہت شور سنتے تے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرا خونا نکلا یہ آن تھی یہ سامنے بہ کے گل دے فضل اللہ کے فضل نہ میں دہشت گرد نہ جلسے نہ جلوس نہ توڑ بان نہ بندے مارن والا میں صرف گل کر سامنے بہ کے اگر مینو یہ جھوٹا ثابت کر دیں یہ مہنو وڈ دین جے میں سارے نظام دا ایک ایک کر کے رکھ دس دیا قوم پیو نہیں کھانے ظلم کے طریقے نے تو سب بدماش تاکو جی قوم تسلت جی کافر بھی ہے جی کوفر حامی بھی ہے جی انگریزوں کے چٹو بھی ہے جی انہیں بھی ہے جے بے زمین بھی ہے جے جی میں سابق کروں قسم خدا کوئی مہرو وے غر اے جڑا جو کچھ یہ تو پہ سب جمہوریت کی لانت اقبال بولے اقبال فرماندہ یہاں مرل کا سبب ہے غلامیوں رکھ یہاں مرل کا سبب ہے غلامیوں رکھ لی یہاں کا سبب ہے نظام جمہوری اقبال ہے انگریز اجڑے پہن جمہوریت کی وجہ مشرقی لوگ اجڑے نے اگریزوں کے پیچھے چلنے دی وجہ انکلے دنے ان دی ہر گل اپنا مسلم ہوں انگریز کر د میرا تھن ریس میرا تھن ویخو ریس ہوئی کوئی بالکل میرا تھن ویخو ریس وہ جناب دی شب و روز دی محنت شب و روز دی محنت پورے سال دی انہیں پل لا پچھلے سال نسیا سن پچھلے سال بھی ہزار سکول نسیا سن پچھلے سال بھی ہزار سکول نسیا سن میرا تھن ویکو ریس ایتکی نسیا تی ہزار یعنی دس ہزار جی دس ہزار ترقی پا گئی آخر پروفیسر جو شب و روز محنت کی ہے پیا پھل دیکھو نا جی ہاں کچھیاں پا کے میدان چ اور, اور حکومت پکے نال نہیں لیا ہاں حکومت صرف تعلیم دے کے ذہن بنایا دھی سنتی گئی انہیں آخیا ڈیڈی میری رفتار آپ نہیں جانتے میرے نال کھوتی نہیں دوڑ سکتی میں تو جان د फिर डैडी बैठा जट हूं हां तुम आजमा केो अलोदरा इलाके किसी जट नपो चलो जट न छो झूड़ा जोड़ा नालिया साफ कर दोनों नपो सकूल ना पढ़िया हो ان کے آخو اپنی دھیر دوڑ کرا دمتیاں کپا لے کے نالی <سؤال> جی صاف کر رہی ہوں جا کے آخو بختالی تر نس کے با مڑ خدمت وی جی وہ خرپا نہ آڑ آ اچھا بریل دو بندی جائے شی جرضی جائے جی پیو مشترک آئے ہوں بریل بریلویا برلران بریکلر دو بندیاں دو بندڑیاں दिया ते खाना अच्छा हम मुकाबला अच्छा शीणी अगा निकल जावे नस जावे ते मेरी घर पा سڈا سترا سودا تیرے نہ ہوا دیکھتے مقابلے ہاں کیونکہ پچھو یہوی ن سارے متا فیک لڑائی ساری دین پہ بے دین بنو دلے بنو بے ایمان بنو پھر سارے مشترکہ بالکل ٹھیک ہم ایک ایک ہیں ہیں ہم سارے آ گئی توجہ پھر جناب ہو گئی سب سے آلہ تعلیم یافتہ دعوت دینے والے یعنی حکومت وزیر آلہ جزیر آدمر مطلب سچی بولو کہڑی کہڑی ڈگری انہوں نے کول دیا وہ تے کون وہ آلہ ادھر ماں پیو وہ تعلیم یافتہ ادرویاں وہ بھی تعلیم یافتہ ساریا سلف اسٹار تاکہ دکے لا کی لوڑ نہ پو کانگڑ ہوا لا پینا ہو سکتا بچے دوسرے قدم سے ڈگ پوے سولہ سال دیا تاکہ بس میں اشارے ہو گئی گئی تی ہزار پھر حضرت صاحبہ کوئی پہ جی دی رفتار کوئی نبے کوئی ایک سو تے پروفیسر چوکھی مہربانی کی او میٹر کٹی پورا سورا پروفیسر جس تے بہت زیادہ خدمت کی تیار کیا سو پڑھا پڑھا پڑھا مجھے اچھا وہ میرے مولا قسم خدا بھی کر کے آنا گلان کردیاں شرم آدی لانتیاں تے سدکے جاو جڑے سارا کچھ عملی طور سے کر رہ اچھا مولیاں تنظیم المدارے سالیا مولیاں دیوبندیاں مدرسیاں مدرسوں سبق پڑھا مطالعہ پاکستان سکول آیا مدرسے قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے کی مطلب جدو ہوں وہ نسل تہ آ گئی ہیں کیونکہ جب دوڑ لگانا مردوں کا کام بھی آئے مرد دوڑتے ہیں نہیں تو ہوں رنا کی بھی ریس ہو گئی کیونکہ قومی زندگی کے ہر ہاں شعبے میں <سؤال> جب مرد دورے مفتی جہ مدرسے والے کوئی پیر ہے مدرسے بنا ہی چلانے پہ چلا پڑھا پہن کتاب سامنے پی ہے مطالعے پاکستان پہ آ سامنے پی ساری تنظیم والے سارے دو بندے مشترکہ کتاباں اچھا ادھر ویک وہ پھر مفتی تھاپی مار د ج زندگی وہ ہر شعبے میں شرکت کیا اسل افزائی کی جائے تھاپی مار کے آدھ بختالی دی مدد دو ہاں اگر نہ دو بندیاں بریلویاں مدرسے سبق ہوٹا مدبان کٹانا لودر والے مدرسے بھی تو باہر والے جیڑے میرے مخالف ہو گئے اگر انہوں دے مدرسے سبق نہ ہوکے جی اور میں بریڈ چلائی کا دشمنی بختالی جرا پیروسی سپرنگ تیز رکھی گوڑے پرانے ہونے تو پوا لینا نم لیکن خدا کا نام ہی کسی موڑ دلو میرا भाषा तबसरा हो सा चीज चिश्ती का तबसरा हो मैनू कोई नहीं लड़न सुन संगी शौका फलाने फलाने जलते ट्रे गले लड़ते कुटते हां मेरे जलसे कोई नहीं कुटी चाहेगा जरदी आप क्यों मैं हक की गल करके जी मुझ कुट लिना मैं लड़न की लड़ ही لڑا سیاحا ہے سچا گل ہے میرے تو ظالما فائر مار لگا مکا سمجھا بیا میری تقریب جدو ہوں نا تبصرہ آتا ہے تے پھر جہے ہیں بغیرت مان وہ آدھے نے تو چشتی سانو فیر مارد نا Oh, چنگا سی یہ سان جیون چھڈا ہی نہیں نبی سونے نبی سونے رنگ چھا خلاف چلتا پھر انہ زمیر ادروں مرے وہ آ کے ہائے ہوئے یار بس گل ہی کہاں گئی آزادی جبرت بڑی جان گئے گل کھا پچھلی بدل جی سمجھ آئی نا کوئی نہ آئی گل جو جٹ دھی ن ساو کے سوٹے مارے چوڑا سوٹے مارے چوڑھی کورپا مارے ہوں میں پوچھنا وا ایمان دسو شعور آئے وہ تعلیم والے ہوئے یا انپڑھ ہوئے بس فیصلہ کرو ایمانڈ فیصلہ ایمان لیں گا جڑا او شعور والے میں دعا منگنا اللہ اندی سوا تفای یعنی کیا مطلب کہ رب اس لانت پے ان سو پنجا تفے جی او بے شعور نے کورپا توجہ نسن کا نام سن کے چوڑی کورپا واوے سکول کچھی پا کے میدان چڑ یہ یا گا کہ دھی بھیجن دی بجائے سورے کورپا نہ پھر پڑا کے نالی تھا بھیج دے لیکن یہ بھی جمہوریت کی لانت ہے اسمبلی والے جو سور چوکھے انہیں آخیا نس تعلیم جمہوری تھی انہاں آخیا نس میرا تھن ریش یہ لفظ میرا تھن کی پتہ ہے جی میں میرا تھن بولن دیا اصل میرا تھن ریش میرا تھن یہ لفظ انگریزی نہیں یونانی لفظ یونان دی تہذیب میرا تھن خود ایک یونان دلانتی نبی پاک آن تو پہلو یہ کام کرتے ہوتے المپکس مقابلے المپکس کھیل آدھ در ویا ادھر ادھر سکول نہیں اولمپکس کا لفظ خود انگریزی نے انگریزی تحجیب سور والی اگریزی تحجیب بھی ہے مردار لانتی جیڑی حضور دی آمد تو پہلو جانتا کافر ملتے ہوتے سن یونان تے روح تے مجوسی اندی حرام دی نسل لگو اپنے پیوا کی پڑھنے ساڈ نبی یہاں لانتوں مکاوس جنگ لڑی صحابہ جنگ لڑی امت فر قبول کر کے تے تے تے تے تعلیم ترقی ترقی شو نبی کی پانی پھیری بیٹھا ہے ہال یہ مسلمان سمجھنا کو کوئی نہ پر اے جو کچھ دی تقلید ہے تعلیم جوش تقلید تا اقبال فرماندہ یہاں مرض کا سبب ہے غلامیوں تقلید وہاں مرد کے سبب ہے نظام جی نمر سبری ہے نہ نظر سبری جہاں میں عام ہے قلب و نظر کی نگر کل اساڈا اسلام نہ جمہوری ہے نہ شخصی ہے خدائی ہے یکتائی ہے اللہ دا قانون نظام ہے <آمدان> <decline> اس ہر مومنٹ فردے اندھے پچھے چل ووٹ کفرے اندھے نہیں کہ قوم تو پچھڑے ہیں اسلام ہووے ووٹ دین دوئے انو کہ کوئی نہ جڑا پچھے گا خود کفر پہ کردہ ہے جڑا دے گا ووٹ خود کفر پہ کردہ ہے اتھے اختیار نہیں چلنا اتھے نہیں پچھے جا سکنا تو انو اسلام قبول ہے کہ نہیں اتھے نبی سید الامبیاء قدی نہیں پچھا حضور نو اختیار نہیں کہ نبی پاک نبی پاک صاحب پوچھ وہ او اللہ دا حکم آیا آلے! قبول جے کہ نہیں رکھا واپس کر چاہ چور کٹا کہ نہ ہر تمام کٹاں جی سلبیات اسلام اللہ نے اتاریا ہر سورت قبول سی کوئی اختیار کسی میں معاملہ تو تو اختیار نبی نہیں اسلام چاہیے میں اسلام مذہبی پیشوا ہوں وہ غیر مذہبی ہیں وہ پیپل پارٹی ہے میں مذہبی ہوں ہاں جی وہ بے دین ہے میں دین والا ہوں ان کا کفر کا نظام ہے سوشلزم میرا اسلام ہے اب تم بتاؤ مسلمانوں کس کو ووٹ دو گے مینو ایک تم فلانے بزرگ ان بتوں کو تم پوجو میں کسی بت کو نہیں مانتا اے جمہوریت دی لانا مولی فضلو مان جان دے مولی جی دل مقابلے چ مسرت شاہین کنجری کھلو دوبند سدن گے ان بلے بلے بلے حضر صاحب صاحب بل مطلب حضرت صاحب کبلا صاحب شاخ السلام المسلم کوٹے کی کنجری حضرت دیوبندیاں شیخل اسلام دونوں برابر براب براب کوٹھے دی کنجری دا مول کنزل میں شکل اسلام ہے میں بالکل ٹھیک ہے میں آل دسا تیرے شاخل اسلام کا آ کے میں کہ دو کہ میں کہ دو سو چکلے سے کنجری مل جاندی جمہوریت ووٹ ہے برابر مردوں کدھر گئے نا دے مذہب کدھر گئے دین کدھر گیا کوئی مذہب نہیں پسم خدا بھی پاکستان میں بسنے والی قوم لا مذہب ہو چکی ہے سب تیرے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے ایک بال آدھا اتے نہیں گنی تو جب گا کمینے چوکھے ہوئی مان چوکھے ہو لا مذہب کوئی اتنے مذہب دا تعلق نہیں ہے لانتی نظام ہے ہم اس کو نہیں مانتے جو حکومت جمہوریت کی عامی ہے وہ کافر حکومت ہے لا دین ہے بے دین ہے وہ جڑی مسجد بنائی کھڑے وہ بھی عوام کی خواہش کے تحت بنائی ہوئی ہے ہاں جی خدا دا گھر نہیں ہو عوام دا گھر ہے کیوں عوام کے بندے چاہتے ہیں یہ ہونا چاہیے جدو اے چڑھ جدو اسمبلی والے چڑ حکومت والے چڑ اکثریت چڑھ مسجد گرا کر سڑک بنا دو گر جاندی ہے مسجد جو خدا دا گھر ہو تو مسجد گرے مسجد تے نہ بھول جمہوری حکومت کی مسجد خدا کا گھر نہیں وہ ان ان ان بندوں کا گھر سمجھا جاتا ہے خدا کا گھر نہیں سمجھا جاتا ہو گئے خدا دا گھر تے نبی پاک فرمایا جتنے مسجد بن جاوے تاہ سرات اور شم اللہ تک مسجد ہے حضور دی شریعت دا فیصلہ ہے اور قیامت مت توڑی مسجدیں اور جب قیامت آئے گی اللہ تعالی مسجد کے ٹوٹے اٹھا کے جنت رکھ دے لودر تو مل بہبل پور تو ملتان تو میں شہید ہو جانے کافر ٹرے تے موتر کرے تے پیشاب کرے گھوڑا چلے تو گو گا چلے لاکھ لانا میرے پیر امام شاہ سخت مخالف سن پوٹا میرا لڑ کے دے نا نا نا نا اور آخر دے اندر میں فتاوا بریلی شریف بریلوی جی آپ بریلوی آخد ان میں فتح بریلی شریف اس دا سفا نمبر جناب جی چار سو اکی اور موجودہ جمہوریت اسلام کچھ ہے کہ اس کا مانا سیکولر ہے جو انگریزی ڈکشنری کے مطابق لا دینیت ہے اسلام میں کسی امر کو عملی جامع پہنانے سے قبل مشورہ کر لینے کا حکم ہے اللہ تبارک و تعالی کے ہے بک ملائے کا فرمایا برگلی شریف تو فتو یہ جمہوریت جیڑی ہے اسلام کوش اسلام دی قاتل اس کا معنی ہے سیک یہ سیکولرزم ہے اور سیکولرزم کا معنی انگریزی ڈکشنری کے مطابق لغت کے مطابق لادینیت ہے فرماندنے اے ہائی لا مذب لا مذبیت لا دینیت کفرے جڑا ہائی کفر انہوں اپنا ایکھڑا ہے چلو میری نہ مننانتے بریلی دی مننان پر کوئی نہ ایتھے ان بریلوی دی مننان اوکھا ہے کیونکہ ایتھے ان گاٹیچ آٹ جانا ہے ایتھے جا کے فتوہ جی میں ایسے فتوہ بریلی شریف میں لکھے ہیں کہ جڑا مولی ٹی وی آلے گھر جا کے بیندے ہیں ٹی وی والے گھر جا کے بہت لگا بنانا گناہ اس دے پچھے نماز پڑھنا گنا نجائز نماز جہی پڑھی ہے وج بولیادہ مکرو تاری جرا گھر چائے ہوے۔ قربانی پر کھین قربانی اللہ قبول کرنی بدر ساڈے فکا ہے جس دی گھی پردا رن پردہ نہیں کردی ہاں غیر بندے جا بندی گل کر دی परा निकल दी उस मुला इमाम बनाना आराम गुना पर इत एक गल कर आ गई दिमाग चो के इमाम डिश रखी खड़ा हो गया मुड़ तह एक गल सुना मैं गया जिला फैसला बाद मुजणताब پنڈ کے بندے ہاں مل سوائی شاہ سن گل آخر سزیر علی شاہ آخیا اس پنڈ چمام رکھنا امام. تو دو امام آئے دو مول بھی آئے انہوں نے دن سے انٹرویو بھائی ہوں پسند کرو کہڑا چنگا وہ نمبردار ایک نسے لیا پنڈ کا نمبردار ایک پاس لا کے تند مول صاحب اساں چور چکے بندیاں ہر طرح دے اے بساں کرن ساڈے بارے تھانے چ جھوٹی گواہی دے سکنے انٹرویو ہو رہا ہے امام دا او اگوان دا بالکل حاضر او نواندا تو اوتھے باو دوسرے نوں پھڑ کے لے گیا نوکرے تو سنا آ کم اساں کرن گواہی دے سکنا ہو سکے حاضر او نمبردار دوواں دا ہاتھ نپ کے बिरादरी आंधा पिंडी हो जिनम रख लो मुक्त दईमान हो आपे मान बेईमान ही चाहिए یار ویخو نا ہوں مسیحت پوچھتے ہیں تس سکول کیتا بیم اتام پہ رکھا وہ جی وہ پوچھتا سی پیا بھی ہاں گوائی دے سکنا ہوں یہاں پتا ہے مکت دیا بئی مانا سکولی مت کوئی چیشتی ورگا مڑ جائے مت کوئی چیشتی پڑھے انگلش جان دوں بھائی رکھنا امام پڑھنا قرآن انگلش کا کیا تعلق ہے میں یہو جہ سور تو پوچھنا کہ پیر امام شاہ صاحب جیسا امام رکھنا ہوگری ہیں جی انگریزی دلے مقتدی. دے نزدیک امام دے جی دے تے کوئی امام تو نہیں بن سکتا کیونکہ انگلش نہیں جانتا مستفا کے صحابہ جڑے سن وہ تو کوئی امامت کے حقدار نہ رہے قسم خدا دی میں کہڑی کیڑی گل اسا کٹی کی بیٹھے اپنے سر واٹ بیٹھے ادھر جتنے امام چاہیے پاس ہے پاس ہو چلو کم از کم میٹرک تو نہ چاہیے کیوں انہوں پتہ تو خالی آئے گا نا انہیں گل ضرور کرنی ہے کوئی نہ کوئی دی جڑا یہ لنگ لے کے آئے گا دومے بئی ماں مرضی رکھو ہوں سمجھ لگی نے دعا کر سدکا تاج تاجدار دلات میرا موضوع کچھ ہونا گیا جدو اتنے حالات بنے میرے مولا نو جو منظور سیا نو ہو گیا ٹھیک بیان ہو گیا کہ نہیں گیا اللہ تص میرے حق اندر دعا منگو میرے دوست حق اندر تو اپنے واسطے بھی کہ اللہ تعالی سان اپنے غیر کا خوف ختم اپنے غیر دے خوف تو سان خالی کر میں صاحب توحید بن جو میں اس دا غیر سمجھا ہی نا ہے ہی ہے بس ایک ہر دم سکھ ہےک جیڑا دو کر جانے مشرک ہے بس اصا ہر رب تے آمیم. آمیم. آمیم. جدو نگاہ رکھی تو پھر کوئی ڈر نہیں رہا جنا نبیاں ولیاں جنا آخیا یہ غیر نے غیر نے اتوں برباد ہوئے غیر نہیں یہ اہل نے احل اللہ نے احل اللہ نے اللہ والے نے غیر نہیں اللہ والا غیر کم کرے گا آخے گا غیر کم کرے گا آخے گا میں کیتا اللہ والا کرے گا آخ گا رب کیتا ہے نبی والی جو زندہ مدد کر کے مدد کے سب کچھ آخے رب کیتا ہے غیر آخنا ہے تو مڑو کہے دربار سے جانا ہے دنیا دعا کر اللہ تعالا نگاہ غیر تو چک لو دوستو میں منازرے جب دے سا دے وہ تحریر جیڑی انہوں گلی سی لیکن میں ختم کر دیتی میں ہوں فیصلہ مولا دی بار گاہ رکھ دیتا کیونکہ مولی تو فیصلہ کر چکے سن ہوں میں فیصلہ لینا مولا تو کہ میرے ربا جے سوا لکھ نبی کم و بیش جننے بھی ہیں اگر اُنہ دی تیری بارگاہ وج کوئی عزت ہے تیرے حبیب دی کوئی عزت ہے مولا اتھا تینو اس عزت دواستہ دینے تو سانو آپنی اے غیرت وخاچا ظاہر فرماچا کہ انگریزی, انگریزی طبقہ انگریز دہامی یہودیت دہامی سکول دہامی حکومتہ والے یہ سارے جیڑے نبیانو لنگور دے پتر پڑھان دے پہن تے پتہ, پتہ نہیں کیا کچھ پہ پڑھان دے سکھان دے مولان یہ تیری بار گاہوے سوال اکھ نبی دی عزت ہے حبیب خدا دی عزت ہے تسانو غیرت وکھائنانو عذاب علی مجھ مبتلا فرما دے مال سینس سامنے زمین دبے مارچ جس طرح کشمیر کیا کی رب رسول کے دشمنوں کا ہشر یہ ہوں میں دعا منگ کیا کر دشمن نماز ہو جائے گی لیکن لیکن ہے کیونکہ ایسی شاید جس برا سامنے نا جس نال دل بہلا بہلے ہاں جی